اما بعد فقال اللہ مبارک و تعالی بالقرآن المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ السلید علم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفته قل إن كنتم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وقول رحيم قل نتير الله ورسول فإن تفتوا سنی اللہ عالک کافی اللہ سے و تعالی نے اہل ایمان پر یہ پذل و احسان کیا کہ انہیں ایک مکمل ضابطۂ حیات ایک مکمل دین ادا کیا ہے اور اس میں کسی قسم کی اللہ تعالی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی دی اور دین کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اعلان کیا ہے تم <سؤال> <اليوما> لَكُمْ دِينَكُمْ تم عَلَيْكُمْ ودی خدا تم الْإِسْلَامَ ادینا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اپنی نحمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا اور یہ سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ نے رسول کلیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نادر کیا اور انہیں حکم دیا کہ یہ دین آگے لوگوں تک پہنچا دیں فرمایا ملک ماہی علی کا مبق فریل ملک کا رشانہ تھا وہ حصب کا بھی انداز کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے ناگر کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا کچھ آگے پہنچا دیں اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فرما کا رسالہ ہو تو گویا آپ نے حق کے رسالت ادا نہیں کیا رہا لوگوں کا معاملہ کہ سیدھے حق کو آگے پہنچانے میں یہ لوگ رکاوٹ بنیں گے اور آر بنیں گے و اللہ یا سم کا میرے لوگوں سے آپ کو بچانے والا اللہ تعالی ہے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا دین جو اللہ عزت نے آزر کیا تھا وہ آ کے پہنچا دیا اور عجب الولہ کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہ رضوان اللہ علیہ منائی کو یہ سوال کیا اللہ البوز ہوں کہ کیا میں نے اللہ رسول اللہ کی احکامات پہنچا دیے ہیں اور جو امانت اللہ نے میرے سپرد کی تھی وہ میں نے ادا دی ہے یا نہیں سب نے باف زبانوں میں ہی کہا نعم قد بلب کا وہ کا ہاں یقین آپ نے اللہ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور امانت آپ نے ادا کر دی اللہ نے دین سارے کا سارا نازر کر دیا اور سارے کا سارا نازر شدہ بھی امام القبیہ جناب علیہ وسلم نے اکوت کو بتا دیا آگے پہنچا دیا اب کوئی ایسی چیز دیا جا سکے باقی نہیں ہے وہ تمام طرح تمام تر ترکاب جن پر شریعت کا لیبل لگ سکتا تھا اللہ تعالی نے بتا دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیے اس کے بعد اگر کوئی اٹھنے والا اٹھے اور کوئی نیا کام ایجاد کرے اور اس پر اسلام کا اور دین کا لیبل لگانا چاہے تو وہ قطعا دین نہیں بن سکتا رسول کا آیاز صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزت و نقوت آپ کی ساری زندگی وہ مسلسل اللہ عالمی کی طرف سے دین کے اترنے اور نادل ہونے کا دور تھا اور آپ کی حیات کے کتاب کے ساتھ ہی دین میں اضافہ ختم ہو گیا اب جو بھی چیز ایڈ کی جائے گی داخل کی جائے گی وہ دین نہیں گی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا خیر علی کتاب اللہ باتوں میں سے سب سے بہترین بات اللہ علی کی کتاب کی بات ہے وہی حری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر طریقوں میں سے بہترین طریقہ امام جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سلور خدا کہا اور کاموں میں سے سب سے بدترین کام سب سے برے ترین کام وہ ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل کر دیے جائے نئے شادی کر دیے جائے اور ایسا ہر نو ایجاد شدہ کام بدھ کہلاتا ہے وہ کل ولا اور ہر بدھ گزراری ہے وہ کل ولا اور ہر تمہراہی جہنم میں لے جانے کا باعث اور ضرورت بنا رہتی ہے <تصفح> یعنی دنیا میں نت نئے طریقے اور نئے نئے کام ایجاد ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہاں ہر وہ طریقہ ہر وہ کام جسے اللہ کے دین میں داخل کر دیا جائے گا وہ بدل کہلائے گا وہ غمراہی کا سر جسمہ بن جائے گا اور وہ جہنم میں لے جانے کا باعث ٹہلے گا لیکن سب افسوس کہ آج لوگوں نے دین اسلام سے محبت کے نام پر امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر ایسے ایسے کام ایجاد کیے ہیں کہ جن کا دین اسلام کے ساتھ قطع کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ سلیحم اللہ رب کی بھی مخالفت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حکم اردوی ہے محبت رسول کا اینات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین کا ایمان کا لازمی جز ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا میر وہ کم حتہ یقینا ہوا ہو تباہلی معاشی تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتہ کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں لایو میر وہ کم حتہ پونا حتہ یہ ہی میر والی وہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کسی بھی آدمی کے مسلم اور مومن ہونے کے لیے ازہد ضروری اور لازمی ہے اس کے بغیر بندے کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ٹھہرتا اور پھر جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری یہ بھی لازمی طور پر کی جاتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کسی سے محبت کرے اور پھر اس کا کہا نہ مانے ایسا ہر جز بالکل نہیں ہوتا اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے الم تو اب وقت یہ کم اللہ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اطاع کرو میرا کہا مانو میری فرما برداری اور میری اتباع کرو یہ <تصفح> <يحبن فضول> اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا واضح اللہ تم اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا تمہارے گناہ محبت کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالی کی محبت یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی اتباع اور فرما برداری کو مستلزم ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری نہیں کرتا ہے یقیناً اس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے زبانی جمع خرچ زبانی دعوے یہ کسی کام آنے والے نہیں ہیں دعوے کرنے والے تو بڑے بڑے پرند بان دعوے کر جاتے ہیں لیکن اس دعوے میں صداقت کتنی ہے سچائی کتنی ہے یہ کرائن بتاتے ہیں دلائل بتاتے ہیں انسان کے اعمال یہ وعدے کرتے ہیں کہ یہ اپنے دعوے میں کس قدر سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے دعوی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوی ہو اور طرز زندگی طرز معاش طرز معاشرت وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مخالف ہو یقیناً یہ اپنے دعوے میں واضح طور پہ ڈھونڈنا ہے اس کے دعوے میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے آج ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کئی تو بیچارے ایسے عقل کے ہارے ہیں کہ وہ لفظ اتنا بےحدہ اور گدا بولتے ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے ہم عاشق کے رسول ہیں حالانکہ عشق ایسی محبت کو کہا جاتا ہے جس میں شہبت شامل ہو شاہوانی محبت کا نام ہے عشق کسی بھی ڈکشنری سے کسی بھی لغت سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عشق کیا ہے الشک وہ لک ماشہ شاہوانی محبت کا نام عشق ہے یہی وجہ ہے کہ لفظ عشق کوئی بھی اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیٹی کے لیے استعمال نہیں کرتا اس کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے تو محبت کا استعمال ہوتا ہے اور پھر اور تو اور خانداد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان کے ساتھ کوئی نفس عشق استعمال نہیں کرتا کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ام المؤمنین سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عشق ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عشق ہے یا کسی بھی اور کا نام لے کے لفظ عشق برملا استعمال نہیں کرتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بابرکات وہی اتنی مظلوم ٹھہری کہ ان کے ساتھ لفظ عشق کا استعمال لوگ برملا کرتے ہیں اور بڑی جیدا دلیری کے ساتھ کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک بہت بڑی کباہت ہے خیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تقادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے فرما برداری کی جائے ابھی چند دنوں بعد ایک بہت بڑا ڈرامہ ہونے والا ہے ہر سال ہوتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں بنیاد کیا ہے محبت رسول اس کے رسول نبی سے خود نبی سے پیار لیکن نبی سے پیار کے نام پر کیے جانے والے تمام تر کام نبی کی مخالفت اور حکمت کے اندر ہے کیا کچھ ہوتا ہے بازار سجتے ہیں گلیاں سجتی ہیں فلور خرچی اسراف رات و تبزیر انتہا کو پہنچتی ہے لائٹنگ کی جاتی ہے طرح طرح سے پیسے کا زیادہ کیا جاتا ہے اور پھر آمد رسول کا جشن منایا جاتا ہے لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے چندے مانگ مانگ کے پیسے کٹور پٹور کے اور جمع کر کے آمد رسول کا جشن منا رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ آدھا کے گھر تشریف لے گئے لیکن گھر کی دہلیز کے اندر جھانکا دیکھا سامنے ایک ریشمی کپڑا پردے کے طور پہ لٹکایا ہوا ہے آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے وہی سے واپس پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہ تھے وہ جب گھر تشریف لائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ یہ ماجرا انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لیکن راستے سے ہی جنازے سے ہی واپس چلے گئے آخر کیا وجہ ہے وہ گئے پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بڑا خوش نما اور ریشمی کپڑا وہ لٹکا ہوا ہے رائے تو سکل مشیا میں نے اپنے دل میں سوچا ماری والی دنیا میرا ذرا دنیا کے ساتھ کیا کام ہے میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے تو جب تک یہ قیمتی پردہ لٹکا رہے گا میں اس گھر میں داخل ہوں پوچھا بتائیے ہم کیا کریں فرمایا اس کی جگہ کوئی سادہ کپڑا پردہ ہی کرنا ہے سادہ کپڑا لٹتا ہو جو ضرورت کو پورا کرے اور یہ قیمتی کپڑا مدینے میں فلا گھر ضرورت مند ہے انہیں جا کے دیکھا سوچنے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر نہیں گئے کہ وہاں ایک قیمتی کپڑا پردے کے طور پر لٹکایا ہوا ہے حالانکہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے کر کے دروازے کے آگے پردہ لٹکانا ایک ضرورت ہے لیکن ضرورت کی چیز پر خرچ اتنا کر دیا جائے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو دین اسلام کی اصطلاح میں اس کو اصراف کہتے ہیں فضول خرچی کے لیے دو نفر استعمال کیے اللہ نے قرآن میں ایک اسراف اور ایک تبذیر اسراف وہ ہوتا ہے کہ کسی ضرورت کی چیز پر خرچ کیا جائے جس کا کچھ فائدہ ہے لیکن خرچ اتنا زیادہ کر دیا جائے کہ وہ ضرورت سے بھر جائے اب جیسے یہ کرتا ہے اس کا کام لوگوں سے چھپنا لوگوں کی نگاہوں کو گھر میں داخل ہونے سے روکنا یہ اس کا مقصد ہے اور وہاں پہ ریسپی عمدہ آلہ ترین کپڑا لٹکا دیا جائے کام اس نے بھی وہی کرنا ہے اور اگر کوئی سادہ کپڑا لٹکا دیا جائے کوئی ترپال لٹکا دی جائے کام اس نے بھی وہی کرنا ہے جو کام تھوڑے پیسے سے ہو سکتا ہے وہاں پر زیادہ لگانا یہ اسلحہ ہے اور ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں پہ کوئی فائدہ ہی نہیں اس کو تبزیر کہتے ہیں تبزیر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارساف فرمایا ہے کہ تبزیر کرنے والے شیطان کے بارے ہیں اور اسراف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسراف بھی گنا ہے تبزیر بھی گنا ہے لیکن تبزیر کا گنا اسراف سے کہیں زیادہ ہے اب تبزیر کی مثال سمجھیں جس طرح یہ لائٹنگ شادی بیاہ کے موقع پر یا یہ عید کے موقع پر جشن آزادی جشن میلاد کے موقع پر یہ لوگ کر دیتے ہیں کوئی فائدہ نہیں لائٹنگ جل رہی ہیں اور بلا وجہ جل رہی ہے کسی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے شوبازی کے یہ تبزیر ہے اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ تبزیل کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں میرا اپنا کوئی تبصرہ نہیں ہے کہیں الفاظ سخت نہ ہو جائیں اللہ کا قرآن ہے ان المبدرین نقاب اقوام شی تبزیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کے گھر داخل نہیں ہوئے جس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی اس کو ازیت اور تکلیف نہ دے جس نے اسے تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی ہے اور جلدی سفر سے واپس آتے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی ادا کے گھر جاتے لیکن وہاں پہ خوش نما آلہ کپڑا پردے کے طور پہ لٹکا ہوا دیکھا آپ گھر کے گروازے سے واپس پلٹائیں اور ادھر فضول میں گلیاں سجائی جاتی ہیں لاکھوں میٹر کپڑا ضائع کیا جاتا ہے بڑے بڑے بینروں پہ اور رنگ برنگی جھنڈیوں پہ طرح طرح کے جھنڈوں پہ اور پھر ڈیکوریشن کے تمام تر وسائل وہ یہاں جھونک دیے جاتے ہیں اور کیا کہا جاتا ہے حضور کی آمد ہے مرحبا تشریف لا رہے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر داخل نہیں ہوئے جس پہ فضول خرچی دیکھی اور ایسی گلیاں ایسی مسجدیں ایسے محلے اور ایسی جگہیں جہاں پہ انتہا خرچے کی فضول خرچی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جانب دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے داغا اس کے رسول کا دعو نبی کا زبان پہ نعرا نبی سے بحربت کا اور کام سارے کے سارے نبی کی مخالفت والے اللہ کی رکم رتولی والے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی اور راستہ روکنا کبیرہ گمار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے بلکہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اور دور کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ بتلایا ہے لیکن یہاں ملاد کے لیے راستہ روک روک کے لوگوں سے چندہ مانگا جاتا ہے اور پھر آئے دن جلسے آئے دن جلوس روڈیں بلاک ہو رہی کیا ہے جی جشن منایا جا رہا ہے مسافروں کو تنگ کیا جاتا ہے آنے جانے والوں کو تکلیف دی جاتی ہے اور یہ کبیرا گناہ کا احتجاج نبی کی محبت کے نام پہ کیا جاتا ہے اور پھر جلوس چلتے ہیں گزرتے ہیں اور اتنا شور ہوگا کہ ارد گرد گھروں کے اندر بیٹھا ہوا سویا ہوا کوئی مریض چین نہیں لے سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی کہ آپ فایشن ویشہ ولا, ولا اسباق نہ تو بےودا بات کرتے تھے نہ ہی فوش گوئی کے عادی تھے اور نہ ہی گلیوں میں اونچی اونچی آوازیں نکالنے والے تھے اور ادھر تو گلیوں میں ایسا شور ہوتا ہے کہ شور کرنے والے کا اپنا گلا ساتھ نہیں دیتا وہ ساتھ سپیکر بھی اٹھا کے لے جاتا ہے سارے راستے میں شور شرابا نبی کی مخالفت نبی کی حکم ادولی آپ کی نافرمانی اللہ کے حکامات کی بغاوت اور دعوی کیا ہے محبت رسول کا ان سے تو ارب کا وہ دیوانہ شاید ہی بہتر تھا جس نے کہا ان کا حبو کا سادے لا تا ہوں لیا ان محبہ لمئی کہ اگر تم محبت میں سچا ہے تو تم اس کی بات ضرور مانے گا کیوں لی انل محبہ لمئی یو محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا متی اور فرما بردار ہوا کرتا ہے اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی اور اگر نبی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے چکر صرف پیٹ کا ہے محبت رسول کا نہیں بہانہ ہے کھانے کا بہانہ ہے جشن منانے کا بہانہ ہے خوشیاں منانے کا اور کچھ بھی نہیں اور اس کے رسول نے اپنے آپ کو سرسار سمجھنے والے ان کی شکلیں دیکھو سر سے پاؤں تلک ایک چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں نہ سر کے بال نہ چہرے کا انداز نہ لباس و پوشاک کچھ بھی نہیں دعوی کیا ہے محبت رسول ہے کس کو نہیں معلوم کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال کیسے رکھے تھے آپ سر کے بالوں میں مانگ کیسے نکالا کرتے تھے لیکن آج اس کو ہیئر سٹائل پسند ہے کسی چوڑے عیسائی کا کس کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی سے سجا لیکن آج چہرہ پسند ہے غیر مسلموں کا یہود تو نہ کی نقالی کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے اور ہے کون آش رسول منحب رسول لباس جو زیب تن کیا ہے یہ سنت کے مطابق نہیں بڑا آش رسول بنا پھرتا ہے پہنی کیا ہے کرنگی پہن کے آیا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قربے قیامت ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ یس تہیل ہی وریرا ون مہادر زنا کو حلال کر لیں گے ریشم کو حلال کر لیں گے اور دس بجانے کو لوگ حلال کر لیں گے یہ تینوں کام حرام ہیں دس بجانا حرام ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام زنا کرنا بھی حرام لیکن فرمایا پور قیامت زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ان تینوں کاموں کو اپنے لیے ہلال سمجھنے لگیں گے آج حلالے کے نام پر زمان کو حلال کیا گیا ہے اور کرنڈی اور بوسکی کے نام پر ریشم کو حلال کر دیا گیا ہے اور دب وہ منسوخ آدی اس کو سامنے رکھ کے لوگوں نے اس کو بھی حلال قرار دیا ہوا ہے ناتے سنتے ہیں ساتھ دس بج رہی ہے فرمایا یہ اسٹائل یہ اس کو حلال قرار دیں گے حالانکہ یہ حلال نہیں ہے کرنڈی کیا چیز ہے ریشم کا کیڑا ریشم پیدا کرتا ہے اس سے ریشم کے دھاگے کی تاریں کھینچی جاتی جب وہ کوالٹی ڈاؤن ہونے لگتی ہے اس کو بند کر دیتے پہلے اسے پھینک دیتے تھے جو باقی مادہ بچا ہوا ہوتا تھا اب کیا کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ کیمیکلز ڈال کے اس میں سے مزید تاریں نکالی جاتی ہیں یہ کیمیکلز ڈالنے کے بعد جو تاریں کھینچی جاتی ہیں اس کا نام کرنڈی ہے یعنی سادہ لفظوں میں کرنڈی کا معنی کیا ہے نکمی ریشم اور شروع شروع میں کرنڈی میں سے بدبو آیا کرتی تھی کیونکہ ریشم کا کیڑا اس کی باقیات اس میں شامل ہوتی تھی اب انہوں نے صفائی ستھرائی کر کے اس کو صاف آ اور یہ آج رسول ہے کاروبار ہے کپڑے کا دکان ہے اور خرید رہا ہے بیچ رہا ہے حرام کھاتا ہے حرام پہناتا ہے مردوں کے لیے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا میرا کاروبار چمکنا چاہیے اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازرت المنی اران انصاف الساقین مہمن آدمی کا اظہار اس کی شلوار نسب مندی تک ہے اگر یہ کبھی نیچے چلی جائے جب تک تخلوں سے اونچی رہے گی کوئی گنا نہیں لیکن اگر تخلوں سے نیچی چلی گئی ففکنار تو یہ جہنم میں داخلے کا باعث بن جائے گی یہ آشق رسول ہے اس کی شلوار کبھی تخلوں سے اوپر گئی ہی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا سلاستیام وکیم ولیم تین بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالی کا قیامت کے دن ان کی طرف دیکھنا گوانا نہیں کرے گا ان کے ساتھ کلاک نہیں فرمائے گا انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک آغام ہے وہ تین بندے کون سے ہیں فرمایا المنان نیکی کر کے جتلانے والا احسان جترانے والا بل منفیف ہوں پھر ہوں بلحال پھر جھوٹی کسم اٹھا کے اپنے مال کو بیچنے والا بل مسلم ادارہ ہوں اور اپنی سلوار کو ٹکرے سے نیچے کرنے والا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف قیامت کے دن نہ دیکھے گا نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا نہ اسے سے فرمائے گا اور اس کے لیے دردناک جو اپنی شلوار کو ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے فرمایا جرل اداری ادار میر مخیلا جرل اداری ہی الخالہ سلوار کو ٹکنے سے نیچے کرنا تکبر ہے یہ تکبر کی علامت اور نشانی آج کہہ کے دیکھ لو کہ شلوار اوپر کرو کبھی نہیں کرے گا اگر ڈھیٹ ہو کے کر ہی تو تھوڑی سی اونچی جو تکنے کے قریب قریب ہو زیادہ اونچی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیوں تکبر کپور ہے تو کپور کسے کہتے ہیں بسر الحق وغ بات کو نا قبول کرنا لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے اچھی پوشاک اچھا لباس اچھا جوتا اچھا کھانا پہننا پینا یہ تکبر نہیں تکبر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بطر الحق وحمت الناس حق کو ٹھکرا دینا لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اظہار دیکھا وہ تخنے کے قریب قریب تھا نیچے نہیں تکنے کے قریب قریب تھا آپ نے فرمایا عرفا رکھ سلوار اونچی کرو میں نے تھوڑی سی اونچی کی آپ نے فرمایا اور اوپر کرو میں نے اور اوپر کی آپ نے فرمایا اور اوپر کرو میں نے تھوڑی سی اور اوپر کی ہتھا دالا صاف صاحب تعریف ہتہ کے نصف پنڈری تک پہنچی یہ سنی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سلوار رکھو نصف پنڈری پہ اور اگر سلوار نیچر پنڈی پہ رکھنی ہے تو اتنی لمبی سلوانے کی حاجت اور ضرورت ہی کیا ہے بندہ سلوائے ہی اتنی کہ ٹکنوں سے نیچے کبھی جائے ہی نہین اسدی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنن نبی دابود کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی اور فرمایا نرمر رضین الخرائم خورین بڑا اچھا آدمی ہے لولا جمتی ہی وہ اسبال ازاری ہی اگر اس میں دو خامیاں نہ ہوں اس کے بال کندھوں سے نیچے نہ جانے والے ہوں اور اس کا ایزار زیادہ لمبا نہ ہو خرم اس مجلس میں موجود نہیں تھی ایک بندہ اٹھا گیا ہرین کے پاس کہتا ہے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے لیکن فرمایا ہے دو خامیاں ہیں اگر یہ دور کر لے تو خرائن بڑا اچھا آدمی ہے پوچھا بتاؤ کون سی کہا ایک یہ کہ لو نا تو ہی جما سر کے بالوں کو کہتے ہیں جو کندھوں تک آئے فرمایا یہ زیادہ لمبے نہ ہوں کہا ایک منٹ رک جاؤ دوسری بات نہیں سنی ایک بات سنی اور فورن اپنے ترکش سے تیر نکال کے اس کی تیز دھار کے ساتھ اپنے کاموں کی لو کے نیچے سے بالوں کو کاٹ دیا فرمایا دوسری بتاؤ کہا وہ اس بارو اداری شروع لمبی ہے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ دو چار بل دے کے اس کو اوپر کر لیا نہیں بلکہ نسب بنڈی سے نیچے جتنی شروعات اس کو کاٹ کے پھینک یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ادھر ناطے نبی پڑھ رہا ہے سر انگریزوں جیسا چہرہ یہودیوں جیسا لباس کافروں جیسا دادا اس کے رسول کا یقینا <تصال> یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور خود فریقی ہے اس کے سلا اور کچھ نہیں کریم <تصال> <تصال> صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کا تقالا کہ آپ اطاعت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی برتھ ڈے نہیں منائی طرح یہ لوگ مناتے ہیں ہاں آپ سوار اور جمع رات کا روزہ رکھتے تھے کسی نے پوچھا آپ سوار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا یہ وہ دن ہے اس دن میں اللہ تعالی نے مجھے نبوت عطا کی ہے اس دن میں میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن کے اندر اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھتے ہیں اور یہ پیدائش کے دن کیا کرتے ہیں عید مناتے ہیں جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا تو عید منانا نبی کی مخالفت ہے نبی نے اپنی پیدائش پہ روزہ رکھا ہے شکرانے کے طور پہ یہ ہے طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی نے روزہ رکھ کے دن گزارا اور یہ سارا دن کھانے پینے میں گزارا بالکل پوری پوری سو فیصد مخالفت گزشتہ سال جمعے کے دن تھی یہ ان کی عیدیں می رات بتاٹے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے جما نہیں پڑا اللہ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی سراسر شیطانی کام اور لیبر کیا لگا دیا ہے محبت رسول کا قتل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے ہاں محبت رسول اہم ایمان ہے بلکہ کسی بھی شخص کے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے لازم ہے اگر کسی کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے لیکن اس محبت کا تقاضا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے آپ کی اطاعت کی جائے جو حکم آپ نے دیا ہے جو کام آپ نے کیا ہے وہ کیا جائے جس سے منع کیا ہے اس سے رکا جائے اور پھر انتہائی بے شرمی اور بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہائی صبح سویرے کئی مساجد کے اسپیکر کھلتے ہیں فجر کی آلام سے پہلے شہری کے وقت سب باجب ہو کے سلات و سلام پڑھیں حضور تشریف لا رہے ہیں حضور کی ولادت کا پین ہو چکا ہے اتنی بے حیائی کبھی اپنی ماں کی ڈیلیوری ہونے والی ہو اس کا بھی اعلان اسپیکر میں کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے کہ جن کے ساتھ محبت کا دعوی اور اسپیکروں میں اعلان لو جی آ رہے ہیں آ رہے ہو گیا ٹائم جی ہو گیا ہو گیا ہو گیا اتنی بے حیائی اور بے شرمی اور لیبل کیا ہے وہ رسول کا واللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل نہیں ہاں بغض کی دلیل ضرور ہو سکتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے و ماں توفیقی اللہ بلّا علیہ ہی توکل تو و علیہ